طان وجيم من فيه ونستيه ونفتي وaminanna man yu'jibka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbi wa huwa al-qitaab wa idha tawalla ta'al al-ard li-yusda fiha wa وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ مَقَامَتَهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَأُجِّهَ جَهَنَّمَ وَلَا بَأْسَ لِمَهَادٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُولُوا كُلُّ پھر دل تم بھی پاٹھا جا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ہن پپا نے مجید کے مقام پر دو قسم کے بندوں کا سوچ ہے فرمایا مینند میں کال ہوں پھر آیا پھر دنیا لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی باتیں آپ بڑی اچھی اور بڑی بھلی لگتی ہیں ان کے بانی داغے بڑے باتوں ہی باتوں میں اسلام کے بہت بڑے خیر خواہ اور بہت بڑے ٹھیکے دار یور جا اور جنو کا بھی حیات اس دنیا دنیاوی زندگی میں اس کی باتیں بڑی گھلی بڑی آ بڑی, بڑی, بڑی شاندار محسوس ہوتی ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اس سب کچھ کے بہت وہی شہید ہوں فی فل اور جب وہ اپنی باتوں کو بیان کرتا ہے زبانی دعوے کرتا ہے تو اس وقت اپنے دل کی بات پر اللہ تعالی کو گواہ بناتا ہے خالہ کہتا ہوا الحت الفام یہ بہت سخت جھگڑا لوگ کرتا ہے باطن سے کچھ اور ہے وی رات اللہ یو فی گل فساد اور پھر آپ کے پاس چوک کے چلا جاتا ہے تو زمین میں فساد ففا کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی کی نا لوگوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جانوں کا خوفہ کر لیا وہ آج اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اللہ کی کشنوں بھی چاہتے ہیں اللہ کو بالعباد رہی پھر اللہ ایسے بندوں پر بڑی رحمت بڑی رحمت بڑی نرمی کرنے والا ہے آج کل آشرے میں بھی یہی دو طرح کے اپرادھ پائے جاتے ہیں دعوی دونوں کا اسلام والا ہے کہلاتے دونوں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن حقیقت حقیقتیں وہ اللہ حمل العالمین ہی بہتر جانتا ہے زبانی کلامی اسلام کے دعوے کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لیکن پیہ ویویکل ہر قوانل زمین میں سسا کپا کرنا اسلام کو مجبریاں پیش کرنے لگتا ہے پھر اس کی طرف آپ ادھر جایا کرتی ہیں اس کے شباب کا Oh, my God. کی حالت ایک کاروباری ملازم سب یا فیکٹری کار آنے کا مالک کا ایک دن بھر مزدوری کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے I okay. love سمجھتے ہیں کہ نماز نہ اس کا اپنا رزق ہے نہ کسی اور کا ہے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی کی ہے اور ان کے ذمہ کیا ہے بابا خلق کو جنہ وزیر کا اللہ لیا گرو انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس لیے نبی کریم کام دل کا گمی ہو جائے گا ضرورتیں تیری پوری ہو جائے گی وہ اللہ تو پڑھ اور اگر تھی ایسا نہ کیا املہ کا شکلا تو معاملہ کیا بنے گا کہ تیرے آپ کو میں کام کاج میں مجبور کر دوں گا کمائے گا سارا دن مزدوری کرے گا بارہ گھنٹے چودہ کا دن ہے لیکن کے دکان پہ ٹائم دے گا بہت کچھ کم کے گھر لے کے آئے گا لیکن گھر لاتے ہی بنے گا کیا کبھی بیوی بیمار ہے کبھی بچے بیمار ہیں کبھی ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے کبھی کوئی سوت ہو گیا ہے کبھی فلا ہو گیا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے سارا پیسہ یوں لگ جائے دن ڈھانپنے کے لیے جسم کو ٹکنے کے لیے खुला कपड़ा मुझे सर नहीं आता लेकिन बड़े बड़े कमाने वाले पहनने के लिए क्या है तंग सी पेंट जिसके अंदर उसके हिप्स जलते फिरते लोगों को नजर आते साठ फीसद जिसने उसके किस्म के जब छिकंडा फसा हुआ है نان بسکٹ کوئی کام کی قیضت سے نیچے نہیں سر اگر کبھی کھانے کو دل بھی کرے تو ڈاکٹر منا کر دیتے ہیں تون بلا بھی نہیں کھانا بنا بھی نہیں کھانا بلا بھی نہیں کھانا اللہ تعالیٰ فرماتے اب اللہ کا پال اگر تون نے میری عادت کے لیے وقت نہ نکالا یاد آ کا لا اے اللہ جس کو تو دے دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جسے تو نہ دے اس کو کوئی دے سکتا کوئی کتنا مرضی بڑا ہو جائے کسی کی بڑائی تیرے مقابلے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں پھول جا سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر آپ ہما ہو جس آدمی کی کہ ہو اس کی مصروفیات اللہ ہوتا کم فرما دیتا ہے جو اثر اس دنیا والی علاقے میں دنیا شریل ہو کے اس کے پاس آتی ہے انکان سے دنیا ہما ہوں اور جو آدمی دنیا کے پیچھے پڑ جائے آخر کو بھلا دے اللہ تعالیٰ کے اقامات کو پسے کچھ ڈال دے پھر جا اللہ ہوں سوکھا ہوں بھائی اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی تقدیر میں فتو لکھ دیتا ہے پھر وہ اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے کی خاص یاد پہ اتر آتا ہے اوقات نہیں ہے موٹر سائیکل لینے کی لے کے کار پھرتا ہے پھر اس کو چلانے کے لیے اپنی ساری طرف وہاں لیتا ہے دنیا کی جھوٹی عزت جھوٹے چاہو جلال اور جھوٹی عزمتوں کو پانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے پھر اس کی زبان ایسا رونا دھونا رہتا ہے کیا کریں پوری نہیں پڑتی مہنگائی بڑی آ گئی ہے خلا ہو گیا ہے بلا ہو گیا پوری نہیں پڑتی جہاں اللہ پتہ ہو گئی ہی نہیں ہی اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان کپڑوں کھاتا لکھ دیتا ہے وہ فرق کا پھر مصروفیت اس کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اتنی زیادہ ہو نو فی د مہینہ دو دو مہینہ کئی سال سال تین تین سال ملک سے باہر شہر سے باہر گھر سے باہر یہ بھی زندگی ہے لوگ تاریخی شملہ ورف یا مینت دنیا اللہ نے آپ کو پھرانا کہ آپ کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہو جتنی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھتی ہے دنیاوی زندگی میں دھوکے میں مبتلا کر کے رکھا کیرلا حساب پل رہا آزت میں یہی بندہ جو ہر وقت مہنگائی کا رونا روتا ہے مسجد کے لیے مدرسے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے کہتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ عما من سے فن جو تیرے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کو اس کا بدلا دے دوسرا آمین کہتا ہے ایک چلا اور ایک فلن جن کے لیے کوئی دو چار سوٹ سرکار ان کا اتنا خرچہ نہیں جتنا شادی پہ شرکت کرنے کے لیے یہ پورا پذا پورا کھانا لے کے جاتا ہے سب کپڑے سر رہے ہیں کھلا ہو رہا ہے خلا ہو رہا ہے اور پھر شادی ہے لہذا بچوں کو خرچہ بھی چاہیے پزاروں کے حساب سے ا جائے کہ یہ اللہ کی نا فرمانی ہے کہتا ہے ایسا اگر میں سلامی میں نے نہ دی نیوزہ میں نے نہ دیا پھر میری برادری کیا کہے گی وہ محاشرہ کیا کہے گا آپ کا عزت پن اس گلا کرنے پر اس کی عزت کو مجبور کرتی ہے شادی بیاہ والا تھا ضروریات سے ایسا ہوا لائٹنگ مصوخیوں کی طرح کہ ناچ گانا کنجر کھانا انتہا رکھے گا لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے آخر ہمارے معاشرے کا یہ حصہ ہے یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے ہاں اسلام نے ایسا کلچر نہیں کیا نہ اسلام ایسی شادی کو ثقافت چاہتا ہے جب اس کو کہا جائے کہ یہ فانڈ پن مہدی گنا نہ دکھا کنجس خانہ نہ کر کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کی شادی ہے اس نے خوشی بھی نہیں کی اپنے ملنے والے یاروں دوستوں کو راری رکھنے کے لیے ان کے درمیان اپنی لاپ اونچی کرنے کے لیے وہ گناہ اللہ تعالیٰ وہ اسلام ہے جو اپنے نے محمد شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب افراد پہ نازر کیا ہے ایسا اسلام جو صرف اس کے ذاتی مادات کی خاطر استعمال ہو یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو ایک کا نام دیتا ہے آج ہمارے دنوں کی کیسیت دنوں کی حالت کیا ہو چکی ہے کہ جی سے سو پچا کا نوٹ گر جائے سارا دن پریشان پتا نہیں کدھر گیا بڑی مشکل سے کمایا طریقے سے کمایا تھا چاہے آرام ذریعے سے کمایا تھا کبا تو دیا تھا کدھر گھر میں سارے بچوں کو پیٹنا شروع کر دیا تم نے تو ہی نکالے کبھی کسی سے پوچھتا ہے کبھی کسی سے پوچھتا ہے تم نے دیکھے تو نہیں کیا سو پچاس لیکن اسلام وہ سارا خرچے اتنا جسم سے ابھر جائے کوئی پرواہ نہیں کوئی شوق نہیں کوئی شوق نہیں اسلام کی مسالت گر جائیں اسلام پر کافر حملہ ہو جائیں مسلمان یہ اپنے گھر میں اس اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے کہ میرے گھر کا چولہا تو جلتا ہے یہ آج ہمارے جسم میں حالت ہو چکی ہے زبانی زیادے اسلام کے خاص کر ہیں اسلام کی سربلندی کے کہ اسلام غار تھی اسلام پانا یہ موقع پہ اسلام نافذ ہونا چاہیے لیکن پانچ چھ فٹ کے سات پہ اسلام نافل نہیں ہے نہ چہرہ مسلمانوں والا نہ عباس مسلمانوں والا نہ ہیجامت مسلمانوں والی نہ چار پانچ مسلمانوں والی نہ اندازے شراب مسلمانوں والا نہ اخلاق نکل آئے کیا وجہ ہے آج خلاف معمول آپ رو دیے پچھلی زندگی یاد آ کہ جب یہ سب اس واپسی کا شہزادہ بات اس کا لیکن آج اسلام کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کے پاس تن داپنے کے لیے برا سطرہ نہیں یہ سب پایا جاتا ہے پاؤں ڈانپتے ہیں تو ساتھ نگا ہو جاتا ہے ساتھ ڈانپتے ہیں تو پاؤں نگے ہو جاتے ہیں دریا کریم وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ کا ساتھ آپ دو بچا دو انخر اور اس کے پاؤں کے اوپر انخر نامی گھاس ڈال دو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا تھا اللہ کے ساتھ میدان سجا ہے مار ہو رہا ہے تیر ایک آتا ہے ایک صحابی کی شارت پہ لگ ہجرت پہ مدینہ میں پہنچ جایا کرتے آج مجھے اسلام پہ چلنے کے لیے اسلام پر عمل پیدا ہونے کے لیے تھوڑی سی زندگی اٹھانی پڑے میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ نہیں اسلام اتنا بھی ترق نہیں ہونا چاہیے اس سم کو میٹھا میٹھا نرم نرم ہونا چاہیے یہ آج ہماری ہے اللہ تعالیٰ کرواتے ہوا مین اللہ میں لوگوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی مندی کو چاہنے کے لیے رضی رضا کے اصول کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے بات ہاں آداب سے دوچار کیا جائے آج گا آج خوف مسلمانوں کی ذلت پستی اس کی وجہ اللہ تعالی کے اسلام کو ہم نے پوری ٹوش اور لے نہیں کیا اطلاع کا اتنا اتنایا ہے جتنا ہمارے معاشرے نے ہمیں اجازت کی ہے جتنا ہمارے دل کو پار اسلام کے لیے قربانیاں دینا پڑی اسلام کے اندر کچھ مفادات کو چھوڑنا پڑا صحیح ہم رک گئے کہ نہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے جبکہ منزلیں وہ بہت دور ہیں ہم نے اپنی منزل مقرر کی ہے جنت اور جنت کیا ہے اس کو دل م اس سے اللہ تعالی نے نہ جس کرنے کو جی جاتا ہے دل کو بلا لگتا ہے بڑا وقتی طور پہ سرور سکون کو یہ سر آتا ہے صنعت کے راستے پہ ہر وہ کام ہے جس کو کرنے کی وجہ سے دل کے اندر وقتی تنظی ہوتی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہے ہر جن ضرور آج اللہ حقین اقبال ملائی کام کیا لوگ اس بات سے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ وعدے طور پر نازل ہو چکی افراد ان کے سامنے بیان کیے جا چکے پھر بھی وہ تین کو پوری طرح سے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے الجنظرون فلاح اینجاتیہ ون مزہ کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے بادلوں کے کھائے میں اٹھائے وہ قوبی المر ایسا عذاب ان پر نارے ہو کے ان کا کام تمام ہو کے رہ جائے کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منتظر بیٹھے ہیں دو دو آئے گا تو اللہ جاتا عالمین وہ چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جائیں اسلام ہم سے پتا سالاب تھی روسوخی تو ماہ وہاں تھی بلّہ رب العالمی کہہ دیجیے کہ میری نماز میرے روزے میری قربانیاں میری عبادات سارا کچھ حتہ کہ میری زندگی میری موت بلّاہ رب العالمی اللہ ابو العالمی کے لیے ہے اور مجھے بھی کم دیا گیا ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی سے بما الجا یہ چند کے سوالات ہیں کہ جمعہ بنا کے لیے جب اکامت کہی کا جاتی ہے اس دوران جو عورتیں نماز جمعہ مسجد میں بعض معاشرے آتی ہیں وہ سب اڑا کر خاص اٹھا کر دعا مانگ ان کے نزدیک یہ دعا کی قبولیت کی بڑی ہوتی ہے کیا یہ ملکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جمع ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کوئی آدمی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول ہے اور گھڑی کے بارے میں بھی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے وہ نواز اثر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان درمیان اور ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ جب امام مبر پر چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک اس عرصے کے دوران یہ قریب ہے تو اصل سے مغرب کل بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے وہ حدیث زیادہ قبیل ہے تو بہرحال اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا العا ہو گئے اذان ہوئے آوان اور حکامت کے درمیان کی جانے والی دعا اللہ تعالی باد نہیں فرماتا تھا یہ قبولیت کی گھڑی ہے لیکن اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا گری میں یہ ثابت نہیں جن موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں ان موقع پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے جس موقع پر دعا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس موقع پر ہاتھ اٹھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام اور طریقہ کام ثابت نہیں دوسرا سوال ہے عام دنوں میں وزر پڑھنے اور رمضان میں رسواج بات پڑھنے اور پڑھانے کا مشہور طریقہ کیا ہے بھیر بھی ہے چاہے عام دنوں میں ہو چاہے رمضان میں ہو طریقہ کارن کا ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت تین رقت پانچ رکت سات رقط نو رقت بھیتر پڑا کرتے ایک تین اور پانچ رقت بھیتر پڑتے تو صرف آخری رقت میں تشہور بیٹھتے پانچ رکم بھی پڑھتے یا تین رتک پڑھتے یا ایک رتب پڑھتے تو صرف آخری رتک میں تشہد بیٹھتے اور سات یا نو رکم بھیتر پڑھنا ہوتے تو آخری رتک میں بھی تشہد بیٹھتے اور آخری سے پہلی رکب میں بھی تشہد پڑھتے اور سنوتے بھیتر رکو سے پہلے کیا کرتے سنوتے بھیتر کے لیے خلوتے نازلہ میں آپ نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں با بآداد بلند خاطی ہے مفت بھی آمین کہتے تھے اور خلوط نازلہ رکو کے بعد ہوتی آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں یہ ہر میں مکے میں ندینے میں روزانہ ہے وہ وطروں کی دعا بہت لمبی کرتے ہیں وہ خلوط نازلہ ہے امام رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کے با بآداد بلند دعا کروائے مفت اس پر آنوتے وطر کے ساتھ کونوتے نازلہ بھی شامل کی جا سکتی ہے اگر صرف کنوتے وکر پڑتی ہے تو وہ اردو سے پہلے اگر کنوتے وطر کے ساتھ کنوتے نازلہ بھی شامل کر رہے تو پھر روٹی بات کو وطر میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے پنوتے نازلہ میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے کچھ لوگ قلوتے بھی تو قروت نازلہ پر قیاض کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ قیاض درست نہیں بنتا ایک لیٹر پڑھ لیا پڑھانے کی حیثیت کیا ہے شیری حیثیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیٹر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے حدیث حل دوسرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رفتے پڑھی پھر دو پڑھی پھر دو پڑھی پھر دو پڑھی پھر دو پڑھی چھ بار کتنی ہو گئی بارہ رفتے اور فرماتی ہے مسلم بات ہے کہ آپ دو دو کر کے نماز پڑھتے رہتے سننا اور سارا بھی واحد ایک رقم کے بارے میں سوال ہے کہ کیا ایسا آدمی کروا سکتا ہے جو سارا سال مندر میں اکا دکائی نظر آتا بھی ہے بھی کرواتا رہا صرف رمضان میں داڑی دیکھیں کوئی بھی آدمی جو کبھی گناہ کا اس کو مستقر امام بنانا منع ہے کوئی بھی شخص جو کبھی گناہ کا مستقبل ہے یا کبھی گناہ پر اقتبار کرنے والا ہے ایسے آدمی کو امام بنانا منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی جماعت کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کو اور اس نے کی جان نماز کے دوران اس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا لا لاسلی کو با یہ آج کے بعد ہماری امامت ہاتھ کرائے نہ آج اللہ رسول آدھ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دی ہے تو گاڑی کٹوانا یہ کبیلا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط ہے واہ کلو آ کو آپ کرو ہر کو داڑھی کو لٹکاؤ کئی لوگ باندھ لیتے ہیں داڑھی کو باندھنا بھی منع ہے وہ فروخت پڑھاؤ کئی الفاظ آپ نے استعمال کی اور جو ایسا نہیں کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا تارک ہے ایک فرض کو ترک کرنے والا ہے کبیرہ گناہ کا ہو سکے اور پھر جو سارا سال مچھل میں نظر نہیں آتا یعنی نماز نہیں پڑھتا وہ تو کئی بار آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جان بوجھ کے ایک نماز بھی ترک کرنے والا وہ کپر منتقل ہوتا ہے اور اس نے سارا سال ہی نمازیں نہیں پڑی رمضانی حافظ پسری بٹیروں کی طرح تو اس کو کس ان کسی صورت مسلح امامت سے کھڑا نہیں کرنا چاہیے یہ لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں بہت بڑا ہے بہت عام کام ہے امامت یہ ایک بہت بڑا خریدا ہے اور ہر ارے غیرے نقو خیرے کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلح امامت سے کھڑا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں سے امامت کا اخبار وہ ہے جو کتاب اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اگر کتاب اللہ کا علم سب کے پاس برابر ہے پھر وہ آدمی جو سنت کو سب سے زیادہ جانتا ہے اگر سب کو جاننے میں بھی سب برابر ہیں تو پھر وہ آدمی جس نے پہلے ہجرت کی ہے اور اگر ہجرت کے معاملے میں بھی سب برابر ہیں تو پھر پہلے اسلام لانے والا وہ آدمی مسلم عام سے کھڑا ہے تو بہرحال ایسے کام سے آپ کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو بھی بچنا چاہیے یہ بہت سارے لوگ انتظامیہ کیسے ہوتے ہیں ان کے اپنے مفاد آگے ہوتے ہیں میرا بیٹا عمر لہٰذا وہ ترالیاں ضرور پڑھائے گا چاہے اس کو رضو کرنے کا طریقہ بھی صحیح نہ آتا ہو اس کو یہ بھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ کے آغاز سے اپانا چاہیے یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے ظلم ہر زبان بار نے اس کا معنی ہے اصل اس کی محلی ایک چیز کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو اس کا محل ہی نہیں ہے ایک بندہ دنوں میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں جب ان کو ترافیاں پڑھانے کے لیے بچے اسی اپنے گھروں میں وہ لوگوں نے تراکیوں کا بندوبست کرنا شروع کر دیا یعنی ترافیاں بیٹے کو ضرور پڑھانی چاہیے اور یہ غزم بن گئی ہے ہاں اگر لا حت ہو اللہ تعالی کا خوف اور ڈر ہو اللہ کا پورب مقصود ہو تو ہے لیکن ہمارے معاشرے میں حالات اور جو صرف رمضان میں تاریخی رکھ لیتا ہے بعد میں چھپا دیتا ہے عالیم ظلم ہے یہ امامت کا حل نہیں ہے اس کو صرف اور امامت سے ہٹا دینا چاہیے کوئی ایسا عظیم مسلح امامت سے کھڑا ہو اس کو با ہو جس کو کم از کم نماز کے بائر کا طہارت کے مسائل کا علم ہو اللہ تعالی سمجھ میں عمل کرنے کی توسیع